ضرور سیری ساتھی پڑتے ہیں صاحب کہاں سے کہاں سے آ گئے کیا کیسے کی خدمت بہت ten i kuwa سنیل کریب ہمارا فیڈا کا دورہ تھا زیادہ تر لگا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا جو آگے پڑے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے جو ان کا تھا وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے لوگوں پہ بچنا کر دی اور دارالعلوم والے اتنی سخت تقاضہ کریں کہ آپ آئیں ہمارے پاس کچھ وقت ٹھہرے ہیں واقعی کہہ رہے تھے کہ آپ پندرہ منٹ سے لیے یا آ جائیں اور بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پندرہ منٹ سے نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہے بڑی شرمندگی محسوس ہوگی یہ اللہ امن پڑھ لوگ اور یہ اہل علم مگر بلاتے ہیں عالمین کی زیارت کی نیت ان کوئی مرکز سن کر سمجھنے کی نیت اس پرمر کی نیت ان کی دعا لینے کی نیت کر کے جائے لیکن ایک بات دل میں آ رہی تھی کہ یہ اتنا خار کیوں کرتے ہیں بلانے کیوں, کیوں کر رہے ہیں ہوا کہ ایک شہر میں ساجو نے اجتماع کرایا اس میں ایک بیان تھا ہمارے ادس پیسمان نبی رحمت اللہ علیہ کے سردادے جو وہاں پر مقیم ہیں اور اسلامیال کے پروفیسر ہیں دربن یونیورسٹی ایک ان کا بیان تھا ان کے بیان کے بعد سر میرا بیان تھا وہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بیان شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ یو سی یور چلڈرن یور فیملی ابزربل کے لیے ایلان کے لیے جیز آر سیس سوشل ورکر ان کا دان ہے اجتماع میں جن اجتماع میں جہاں لوگ برکات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیان کرنے کے دیکھو لیکن جب تمہارے بچے تمہارے خاندانوں میں دیکھیں گے تو پر ان کو بتایا جائے گا کچھ لوگوں کو کو وہ کہیں گے کہ سیکس کے سوشل ورکر ہیں جی جنسی خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں تو تم نے اپنے خاندان کو یہ بتانا ہوگا کہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہیں بلکہ یہ کلبیاں ہیں اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں خیر ان کا یہ بیان ہوتا رہا اس طرح کی باتیں بیان کرا کے بیان ختم ہو گیا دن مجھے اندازہ ہوا کہ جیسا ماحول تھوڑی دیر سبر کریں کہ آ جائے ہو. اس کی جب کو مشین والی شروع ہو جائے گی ابھی آواز آپ کو آتی ہے چلیں آپ صحیح آ ہیں یہ سارا پکوں کا شہرت ہے لاہور سوبی گئے وہاں پر بیان میں میں نے پنکھے بند کرائے اور میں نے کہا تمہاری مدد سے کہ اپنے لوگ سے میں نے کہا جو پنکھے کے لیے آواز دیے آیا ہوا تو وہ نکل کر چلے جائے اور جو بیاں سننے کے لیے آئے تھے بیٹھے ہمارا تو بھلا کرے سارے پسینے بیٹھے گئے لیکن اتنی زبردست کیفیت پیدا ہوئی میری دس میں صاحب رہا سر آدمی کا بڑے بلا بلا چیز کا ہم نکل رہے تھے ہیلو سلمان نفوی صاحب نے دھیان کیا لیا تو کہتے پنکھے وہ جو شور بند کر مجھے جوڑ کر بند کر کم کر کم کرتا آپ کریں ماشاء اللہ دیکھ اس پر اثر نہیں ہوتا اللہ آؤ بیٹھے ہوئے ساتھی کہیں گے کہ وہاں پر پنکھے بند کر دیا کیا بات کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا جیسا ماحول ایسا مولوی ایسا تیر ایسا مفتی جیسا ماحول ایسا تیر ایسا مفتی اس ماحول کا تیر اس ماحول کا مولوی ان روم والوں کو بیان ہی نہیں کر سکتا جو اس ماحول میں بیان ہو رہے ہیں وہ کیا کرے بےچارہ اس کی فارم تو سپنے میں ڈوب رہی ہے جس کو جس کو بیان کرنا ہے اس کی قوم تو کتنے میں ڈوب رہی یا اسی کو بیان کرنا ہے اور ہماری معلومات بھی رہی ہیں میں جب بیان کیا کچھ حل والوں کا بیان تھا اس میں اس میں میں نے چہر پڑھا کے میں پوچھنے کر پوچھوں کی راض ہو تو دیکھ ان کو جدے بیگانی ہے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں تو وہ پھر اتنا دُکھ پایا سلمان نبی صاحب اس کو بار بار پڑ جائے گا جان کے بار پڑ جاتے ہیں صبح اللہ حسن کی اب کیا کرے اب یہ تو اس ماحول کا آیا ہوا اس پاک ماحول کا آئے ہوئے ان آدمی آپ کے سامنے اس بات کو بول سکتا ہے اور آپ لوگ نہیں بول سکتے کیوں کہ وہ ان روم والا مارک سے اللہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مناجات کی منازعات کی ہلاوت سے معروم کر دیتا ہے دنیا دار عالم کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی مناجات کی حلاوت سے معلوم کر دیتا ہے اللہ پاک سے باندھنے کے بعد دعا کی جو کہتی ہے تو اس میں خاص بہت مزہ ہے اور ایک مٹا ہے جو اللہ والوں کو اللہ نصیب پر لاتے کہ دنیا والوں کو پلاؤ کھائے جی مرغے کھائے گئے عام کھائے اور چیزیں باقی تو ہمیں نام بھی نہیں آتے مزے مزے کے کھانے کی چیزوں کا پیسہ ملا جی بونس ملا جی بڑی جائیداد ملی جی, یودہ ملا جی پروموشن ملی جی. بڑے مزے آتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں گاڑی لے آئی جی خریدی اللہ اعلیٰ کے نامات کے ہوتے ہیں اللہ کا مناجات جب یاد منا کرتے تو اس لطف آتا ہے کہ گویا آدمی نام ہے جاتے پر قربان ہو جائیں اتنا دکھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مناجات کہ دنیادار عالمی کی تاریخ سزا ہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حلاوت مناجات سے محروم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ احتیاط ذکر سے محروم کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اکثر خدر سے محروم کر دیتا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ جو مشاہدات ہوتے ہیں اس سے محروم کر دیتا ہے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح چھوڑ سوڑ کا جب گزنے کی اختیار کی, کی ایک دفعہ اس طرح تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے برا ہاتھ میلے کچھیلے علاقے سے گزر رہے ہیں صاحب سے بیٹھو دل بیٹھو دل خواتہ میں کی فٹے پرانے کپڑے میلہ کچھی ہال علاقے سے گزر رہے ہیں تو کہتے اتنی ساخت گرمی تھی میں نے کہا یاد نا کیا کریں کہ مقصد تھی میرا خیال ہوا کہ گرمی کا وقت اس مسئلے کے شاید میں گزار لیں تو گرمی ختم ہو گئی آگے چلیں چلیں گے میں گیا مسجد خاتم میں دیکھا جو میلہ گیلا اور پھٹے پرانے کپڑے لوگ نکلیں بس کہا جی بہت گرمی ہے اگر آپ چھوڑیں تو میں گرمی کا مقصد یہاں گزارنے کیا نکلیں بار یہ بڑے عرب کرتا ہے درخواست کرتے رہے وہ ڈانڈا پر کرا آخروں سے پکڑا چیٹا اور سیڑھ کا مسجد کے, کے کنارے پر لے گئے سیڑیاں تھیں وہاں سے پیچھے سے لاکھ مار کے گرایا یہ میں کہتے نہیں جب گرا سیڑھیوں پر ایک سیڑھی پر سر لگتا تھا پھر پر لگتا تھا پھر آگے لگتا تھا میں کہتے ہوں جو سیڑھیوں پر سر لگا اور اس وقت جو علوم و کے دروازے اور مشاہدات کے دروازے کھلے بلک کی بادشاہ میں نے چھوڑی تھی جی بلک کیا دس بلب چھوڑے جا سکتے اتنا الگ تھا اللہ کہتے ہیں کہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے کہ تھا بھوک لگی مسجد میں گیا نماز پڑھی یہ دعا مانگی یا اللہ سخت بھوک ہے ح ٹکڑا تھا فرمائن عطا کہا اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس تھا اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میری ملاقات کو آ گیا آگے جانا ملا اب لوگ حیران رہے ہیں کہ ایک پھلے پرانے کپڑے میلے کو سلادی بیٹھے ہوئے اور علاقے کا ریس سر سے مل رہا ہے نے کہا آپ کون ہیں ریم رب الحمۃ اللہ کو صاحب کون کون ہے ان نے کہا حضرت جو آپ اس علاقے کی جائیداد اور زمین ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو آپ نے آپ کا غلام ہے میں وہ ہوں آپ کا غلام ہوں اور اس علاقے نے آپ کی زمین جائیداد سنبھالنے پر مقرر ہوں میں وہ آدمی اچھا اچھا آپ وہ آپ غلامی سے آزاد ہو گئے اور یہ جائیداد ساری آپ کی ہوگی چلیں وہ اپنی گزڑی جھاڑ کے نکلے مستر سے کہا اللہ تمہارے فلاں ہم نے آپ کے ٹکڑا مانگا تھا آپ نے علاقے کی زمین پر لا کر قدر میں رکھی اللہ تو فخر کرو کے ٹکڑا مانگا تھا دیوانے خود کو نہیں وہاں دو جہانج بخشی دیوانے خود کو نہیں وہاں دو جہانج بخشی دیوانے تار دو جہان را شی پنی... کنو جب دیوانہ بناتا ہے تو دونوں جہان اس کو عطا کرتا ہے یعنی لیکن تیرا دیوانہ جو ہے یہ لتا کا سالا وہ دو جہان کو کیا کرتا ہے وہ دفعت ایک بار کو چاہتا ہے کہ آ, تو تو نہ رہے میں, میں نہ رہوں تو, تو نہ رہ میں میں نہ رہوں ایک دوسرے میں کھو جائیں جائیں خانیا کو حرول نہیں بیان کرتا یا ویدانتا ہندوؤں کے ویدانتے کے حرول کو نہیں بیان کرتا پہلا تو بارہ بندے میں حرول کر کے آ جاتا ہے مگر کتنا کورب ہو جاتا ہے بار صاحب ملا نے اپنی چارائے مارک اپنے خیر لکھا ہے مسنی کا کوربر علی بک فی سلاطن دائے من قرب بے عظیبت نماز آشماں قرب بے عظیبت نماز آسماں فیس لات دائے ایسا قرب جس میں ویو نہ ہو آپ سامنے سے گائے بھی نہ ہو ایسا قرب قرب بے عظیبت نماز آج آجموں کی نماز ہے وہ کورب بےبت ہے ایسا کورب ہے جو اس میں آپ کو آنکھوں سے اور جو نہیں ہوتے کورب عیبت نماز فیض لات الن معرد دائمی سلاد کی حالت دائمی نماز کی حالت ہو جائے اس کی آرزی میں کر رہا ہوں شہر ہے فیض لاد المن مالد شہر کون سا پڑتا جی دیوانے خود کونی دیوانے خود کونیدو دیوانے تو تھی دو, دو جہان آس دیوانے خود کو خود کو بہاردو جہان دیوانے خود کنی وہ جہان دیوانے تو ہر دو جہاں رات کن دیوان ہے تو ہر دو جہاں رات تو آپ کو یاد ہوگا مختلف صاحب رمضان میں تجیب لائے تھے احمد اللہ علیہ تھوڑا سا بیان کیا تھا ان کو خیال کروایا تھا میں نے رضا دی مسام رحمۃ اللہ علیہ رات کو حاجر میں کھڑے ہوئے اور کے حضور مناجات میں لگے تو وہ شاہداد ریڈیے کھلے وہ کیا لیتے ہو یاد آیا کیا لیتے ہو یہ لیتے ہو وہ لیتے ہو ایک ایک دوسری چیز جس چیز کو پیش کیا جاتا رہا نے کہا یا اللہ میں تو تجھ سے تجھی کو مانگتا سب سوال کے جواب یہاں تک ہم ملاجات میں رات گزرے ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی سب کچھ مل جائے کچھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی سب کچھ مل جائے سوس والوں سے یہ ایک سوال اچھا ہے کچھ مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے کچھ مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل گئے سوس والوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے ہمارا خاگر تھا آیا میں بہت کرتا آپ زندگی میں جو شہر وغیرہ بھی. کوئی ایسا شہر جو خاص آپ کے زندگی میں کی. اللہ کیسی جو فخر فقیری اور فقیریں کہلو میں سچنے کا اس کو کے لیے آتے ہو شہر پوچھنے کے لیے آتے ہو کہہ رہے چلو میں آپ کو سنا دوں کیا پارسی کے شہر سراک وسلسے باشد سراک وسل سے باشد رضائے دوست کلک فراغ آج کو بسل سے بادشاہ رضا دوست طلب کہ ہے بادشاہ رضو غیر رضو تمنا فراغ جدائی بسل ملاقات تو جدائی اور ملاقات کیا چیز ہے بھائی ملاقات اور جدائی کیا چیز ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے تو دوست کی رضا کو دوں تو دوست کی رضا کو دوں گی دوست ہے سوائے اس کی ذات کے باقی کسی چیز کی تمنا کرنا اور ماننا یہ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ تو بہت افسوس بات کراک وس بھاشد رضائے دوست کل فراک وس باشد بزائے دوست طلب کیا ہے پاشد ویری منائے کیا کمل نئے کیامل کچھ مانگو میں تجیو کہ سبھی کوش مل گئے کچھ مانگو میں تجیو کہ سبھی کوش مل گئے سوالوں سے سوال اچھا آئے آئے آئے مزید چلا بات کرو کر رہے تھے جی فرما ہو جاتے ہاں یہ روحانی دولتے ہیں جس کی اللہ والوں کو ماض گم خوب ختم ہو گیا جائیداد ختم ہو گئی اس کا فوج نہیں ہوا کرتا جب کل کی حال میں فرق آ جائے اور اللہ کے تعلق میں جب کمی آ جائے اس پر فرق ہوا جی اخبار کا حمد اللہ علیہ بہری جہاز مال کا لگے ہوا جا رہا تھا جہاں اللہ نے روحانی کے اتنے مجھے مقام بتافرمایا تھا مالک زور بہت دور کے بہت بڑے تاجر اور دو کچھ بھیتیں فلس اشاد کی بھی کچھ اور سلطۂ تقبیر کی بھی کچھ بھی اور عجیب و غریب شخصیت گزرے ہیں صرف دو واقعات بیان کر ہیں کہ اس پہلے ایک دوسرا دھیان کرنے پہلے دوسرا دھیان کریں یاد رکھنا اس طرح ہوا کہ جو خادم تاجد میں وضو کرایا کرتا تھا کیا تاجد میں اٹھے حضور میں نے کرایا اور یہ روانہ ہو, ہو گیا کہتے ہیں پیچھے روانہ ہو گیا یہ قدم جو آگے رکھتے ہیں تو گائے زمین نیچے سے دوڑ رہی ہے جسو جسو جسو جسو جس کو جیسے حال ہے جی وہ غریب حال ہے کیا چند قدم ہم نے رکھے تو بغداد سے باہر ہے ہم ایک دوسرا شہر میں شہر میں چلے گیا وہاں گزرتے گزرتے گئے ایک جگہ مسجد چھوڑنے سے ہوتا ہے مسجد وہ نشن دادی کھڑے ہیں اتنے میں غسل اور کفن کرنے کے بعد ایک مسجد لائی گئی آگے رکھی اور وہ کھڑے ہوئے اور اکیل اور پیچھے کھڑے ہوئے انہیں جنازہ پڑ لیا بھائی جنگا پارٹی نکل کھڑے ہوا میں بھی یہ پھر نکلا ہوا ہوں پھر آگے چل رہے ہیں آگے چلے گئے ایک گرجے میں چلے گئے وہاں گرجے میں اس آدھی رات کے وقت میں ایک پادری بیٹھے ہوئے سلیم لٹکائی ہوئی ہے اور عبادت میں لگے ہوئے تو آگے پڑے اس کی سلیم کو پکڑا ہے ایسا مارا جھٹکا اس کا دھاگا ٹوٹا ہو گرے پہ اتار دیا اس کو اتارا ایسا اٹھایا اور مارا زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسے کا پڑھ کر مل رحد اللہ رسول پڑھاؤں گا پیچھے ہوئے آئے کیسے چند قدم ہم چلے خیر بگتا کرسے ہوا میں نے پوچھا تھا کہ شیر شیر رات کا جیب نظارے تھے کیا بات تھی کی؟ میں خاص قدم پیچھے پڑ گیا مجھے بتاؤ گے اس نے بتا رہے تھے بیچ دریا کے پیٹ پر اٹھایا بریش دکھا کے اس پاتا خاص ہوا کہ یا نہ کہیں <laughs> تو میں نے کہا مجھے آپ بتائیں گے یعنی کہ برفدار اس طرح ہوا کہ رات کا مو سے چلے گئے اس علاقے کے افدال کی افحات ہو گئی اس پر میں نے جنازہ پڑھنا تھا اس افدال کو لایا گیا میں نے جنازہ پڑھا پھر جو ہے تو اس کی جگہ دوسرا افدال مکھر ہوا تھا تو اس کے لیے کور فنار کی ساری مند یہ پادری طے کر چکا تھا عبادت کر کے ریاضت کر کے مجاہدات کر کے وہ طے کر چکا تھا اب فقط اس کے پاس ایمان نہیں تھا اور کی جگہ لگنے ایسا تھا کہ پوسٹنگز کی تھیں پوسٹنگز کی تھی اور اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو اس نے گیا اس کو شریف کو توڑا الما اس کو پڑھایا اس کو ایمان نصیب ہوا سولہ سو بارہ سالہ نے اس کو اس کی جگہ بنایا کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ میں سنا رہا تھا ان کا وہ یہ ہے کہ بحری جہاز گرا ہوا تھا بیٹھنے میں پتہ چلا کہ سخت طوفان ہے اور جہاز طوفان میں گر گیا جال ڈھوپ رہا ہے ڈوب گیا آدمی نے جا کر اطلاع دی کہ اگر تمہارا جو مال کدو جا رہا تھا بحری جہاز میں وہ سب میں طوفان آ گیا جال ڈوب گیا خبر سنائی خبر سنتا نے کہا الحمدللہ چلو گیا خیر کچھ دیر کے بعد دوسری اتنا آئی کہ پہلی خبر جو تھی وہ غلط تھی جال طوفان سے نکل کر چلا گیا ہے آدمی ایسے کہا تھا پہلی خبر غلط تھی جہال طوفان سے نکل گیا صحیح سالت چلا گیا الحمد للہ آدمی جو ہے اس نے کہا گرتی ہے دوسری بار الحمد سمجھ آ گئی ایک خطرہ تھا ایک مصیبت تھی اللہ نے ڈال دی تو پہلی الحمد جو جال ڈوبنے پر تھی اس کی سمجھ نہیں آئی Oh, کیا ہو جاتا انہوں نے فرمایا بھائی نہ جھال کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہی تھی اور نہ جھال کے تیرنے پر الحمدللہ کہی تھی آج جب جال ڈوب گیا ہے تو ہم نے دل کے ہال کو دیکھا دل میں کوئی تغیر نہیں آیا ڈوب گیا ہے تو اللہ کا مال تھا تیر گیا ہے تو اللہ کا مال تھا ڈک گیا مال چل رہے ردو کا نہیں ہے نہ ڈگا چل رہے کوئی بات ہی نہیں دل میں کوئی پریشانی نہیں آئی تھی جاگ ڈھوک گیا آپ کیا ہوگا اس پر الحمدللہ للہ اور دوسری بات آپ نے کہا جال تیر گیا تو اتنا بڑا مال بچ گیا تھا اتنا بڑا فائدہ ہوا آپ چاہیے تھا کہ دل خوش ہوا ہوتا اور بڑا تقسیت ساری ہوتی ہے تو اس بات بھی کچھ نہیں ہوا تھا تو اس پر الحمدللہ للہ کہی تو نہ ڈوبنے پر الحمدللہ ڈوبنے کہی نہ تیرنے پر الحمدللہ للہ کہی چلے ان کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے تو اللہ عالیٰ سسرے بڑی رحمت ہوتی ہے کیا تھی کہ ہمارے سسرے کوئی اور کرو ہم تو نہیں یار چلو یاد کر لو ان کے لیے آئنا لا رہی تھی ان کی ملازمہ باندھی آئنا لا رہی تھی تو ڈرد جگہ ٹوٹ گئی بڑی ڈلی گیا اللہ مالک آئنا ٹوٹ گیا میرا کیا ہوگا اس نے کہا آج کضا آئینہ نہ چینی شکست کہ قضاء سے اللہ کے عمر سے چینی اس کو خوشی آئی آئینہ چینی کہتے آئی آئینہ چینی ٹوٹ گیا چینی کا آئینہ ٹوٹ گیا تو بدیش جواب میں کہا خوب شد سامان خود بینی شکست اچھا ہو گیا کہ خود بینی یعنی آدمی کے اپنے اوپر نظر ہو جاتی ہے کہ میں بھی کوئی چیز شخصیت ہوں میں بھی کوئی نصیحت والا ہوں خوب شد. اس کا سامان آئینا خوبصورت سامان خود بینی شکست کے سامان ٹوٹ گیا شوق ہوا واقعہ اور سارے اللہ ایک علاقے کے جلائے تھے ان نے بہت قیمتی کپڑا بنا اور بیٹھنے کے لیے آئے تو اس کپڑے کو اچنا قیمت کہ کی پہلے بادشاہ خرید سکتا تھا ہم نے سکھایا تھا بادشاہ خریدے تو گا تو ہماری قیمت ادا ہو جائے گی خرچہ ادا ہو جائے گا فائدہ ہوگا ہم کو روزی ہماری منظوری ہو جائے گی یہ جا کر بلے تھے میری طرح لاڑی نہ بادشاہ کے وزیر کو رشوت دی اور نہ چوکیدار سے رابطہ کیا نہ کسی سارے رابطوں چھوڑ کو سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچ درباری سے بڑے لوگ ہوتے ایسے حالات بنائے ان کا کپڑا نہیں بکا کپڑا نہیں بکا بکائے آگے یا اللہ یہ کپڑا نہیں بکا بادشاہی خرید سکتا تھا اب جب بادشاہ نے نہیں خریدا تو اور کون خریدے گا اور کپڑا نہیں بکا تو ہم کھائیں گے کیا خرچہ تو کہاں سے نکلے گا بغداد کے بازار میں آ گئے ادر شیخ اضلک جنانی نحمد اللہ علیہ کو کسی نے بتایا اس طرح آئے کہ کے آئے تھے کپڑے کے جولائی آئے تھے انہوں نے کپڑا پہنچنا چار دن تو تھا وہ پریشان ہے ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے خرید لے یہ جی آج اس سے خرید لیے گا خرید دیا جائے جی. آج کپڑے بنا لیے پہن لیے تو خوشامدیوں نے بادشاہ کو شکایت کی بادشاہ سلام نام آپ کو نہیں کہتے کار کا آپ کا مقابلہ کرتا ہے جو کپڑا آپ نے نہیں خریدا تھا خرید لیا کپڑے بنا کر پہنے لگے غور خوش آمدید نے لگائی بجائی کی چاہے جو نیک وزیر تھا اس کا بادشاہ سلامت واقعی کی تحقیق تو کر لو تحقیق کرنے کے لیے آدمی بیٹھا تو بہت واقعیوں نے اس کپڑے پر سلائی کی ہوئی ہے پہنے ہوئے تھا غرق برک برق کا لباس تھا وہاں جو دیکھتا تھا اس نے دیکھا ایک طرف جو ہے ایک جگہ پر کاٹ کا ٹکڑا لگا ہوا ہے تو جگہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کپڑا پورا نہیں ہوا تھا ان کے لباس کے مطابق کاٹ کا ٹکڑا لگا دی دیا وزیر اعظم کا بادشاہ سلامت اس کا نزدیک تو آپ کا چمخواب اور ساتھ کا ٹکڑا دونوں برابر ہے وہ تو خریدا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنا اللہ کی نعمت مت سمجھ اب ایک چیز خریدی گئی ہے اس کو پہننا چاہیے تاکہ ضائع نہ اور جا کم وہ کاٹ لگا نہ کاٹ کی کوئی قیمت ہے نہ کمخواب کی کوئی قیمت سوائے آپ جولال کے نہ بھی کس چیز کی قیمت ہے میرے لوگ اللہ والوں کو الگ تعلق کے علاوہ جو دنیا کے مارک ضرورت چلیں ہوتی ہیں ان کے تعلق ان نہیں ملتنی؟ ملتنی؟ ملتنی؟ ملتنی؟ تو الگ نہیں کی مابیت ہوتی ہیں تو یہ ہی کہ دنیا ہے دنیا ہے اس کے اپنے نشے ہیں اپنے مزے ہیں اور ہم نے کہا ہر کسی کو اللہ نہیں کرتا تو اور میں اس بات کی مولی نہیں ہے کہ میں یہ چیز مل جائے گی ویسے آئے گا کاروبار میں ترقی ہوگی چیزیں میں ترقی ہوگی اور تو اس کی بات کی فکر میں کریں ایسا باغ کی مزے سے میں نے تھپڑ مانگا یہ لیا جائے گا نہیں اسی کردی میں نے پٹائی نئے نئے آدمی آئے تو بڑے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ شکل تک ہو رہا انسان شکل ہی کلک ہوئی کلک ڈبیں گے شکل کچھ دیکھو آدمیوں کو مارتا ہے سن سے میں نے کہا آپ نہ ڈریں آپ فکر نہ کریں یہ ساتھی ہفتے کے بعد تھپڑ تک پہنچے ہیں اور کو تھپڑ نہیں لگتا وہی نیتوں کو ہم لے کر ہیں کاروبار مت رکھی ہو صحت مت رکھی ہو بیمار ٹھیک ہو جائے سب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کیے کام چیزیں ہیں کوڑا کباب ٹھیک رہے ہاں تو برستے ہیں اللہ ہر کسی کو جنا کا الگ نہیں ہر کسی کو نہیں رہتا چلیں چاہ روزگاری لگنے اور ایک اور واقعہ یاد آ گیا بادشاہ کو شکایت ہوئی کہ اتنی مقبولیت ہوگی اس آدمی کی اور اپنے لوگوں میں تائید ہوگی کسی بات کی حکومت لینا چاہے لے سکتے ہیں عوام میں اتنی تائید ہے کسی وقت حکومت لینا چاہے تو لے سکتے ہیں مشکلہ کہ کیا کریں کس طرح کریں کہ نیمروز کا جو علاقہ ہے نیمروز ایک صوبہ ہے افغانستان کا ولایت تھی اس کی جو لمبائی چڑائی ہے تو گھوڑا آدھا اس میں ہے تو اس کو کور کرتا ہے آدھے کے بنتے ہیں بارہ گھنٹے اور بارہ گھنٹوں میں سے اس گھوڑا جو ہے وہ چھ گھنٹے دوڑ سکتا ہے گھوڑے کی کتنی چالیں اس کے حساب سے تین چالے اس چار اور جی کویا چال اور دل کی چال چالیس گھوڑوں کیسے اٹھائیے نا جات والے گھوڑوں یہ کیا مت تک رہیں گے چال اس سے تو ایک سب سے اس کو دھیان کی چال ہوتی ہے جو دودھ کی چال اور سرپٹ چال پویا کویا چال دلہ کی چال میں گھوڑا جائے تو یہ کوئی کرتا ہے سات آٹھ بیس گھنٹے میں کرتا ہے اور سرپٹ چال میں یہ تیس میل کی گھنٹہ کرتے ہیں تیس پچیس تیس میل اپنے, اپنے سرکار کا اور پویا چال جو ہے پویا چال میں تو اس سے پینتیس تک ہے اور پویا چال جو ہے تو یہ جوان گھوڑا جو بڑھاتے کی طرف میں کیا وہ کر سکتے ہیں نہیں? تو چاروں قدم مارتا ہے ایسے. اس میں کتنا شرک جاتا ہے آگے بات کیا رکھتا رہتے ہیں کہ ملک نہیں مرغ کیا کہ نمرو کے صوبے کی اس کو جاگیر دو دور دراز کا علاقہ ہے وہاں بات کرنے کے لیے جائے گا اگر سارے کس نے پیر فقیر کے وہاں دنیا کے پیچھے پڑھتے ہیں دنیا کے پیچھے جاتے ہیں بس جان چھوٹ جائے گی دور دراز چلا جائے گا جان چھوٹ جائے گی تو بادشاہ نے ملک کے نمراؤ کا پروانہ لے کر بھیجا کیا آپ میں اپنے اپنے علاقہ نمبر کی جاگیر آپ کو عطا فرنا تھا انہوں نے اس کے جو پروانا کر پیٹھ پر لکھوایا ایک چیئر لکھوایا نچتر سنجری رخ بختم سیاح با در دل بہت سے ملک سنجرم آن گاہ کی خبر از ملک نیم شہر من ملک نیم رو بج جو سنجر بادشاہ کے سر پر جو چھتری ٹالی جاتی ہے کالی چھتری جو اس کے سر پر تانی جاتی ہے اگر میرے دل میں اس کے ملک کی ذرہ بھی حوث ہو تو اللہ تعالیٰ میرے چہرے کیسا شیا کر دے جیسے اس کے سر پرتانی جانے والی چھتری ہوتی ہے اور ایسے میرے بادشاہ جب سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی رات کی حکومت نصیب فرمائی ہے جب سے اللہ تبارک نے آدھی رات کی حکومت نصیب فرمائی ہے تو میں آپ کی نیندور کی حکومت کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے کیوں چترے سنجری روخ بختم سیاہ با کیوں چترے سنجری روخ بختم سیاہ با درد بوا گئے ملک سنجرم دل بوا گل ملک سنگرم آگا کی آپ خبر المول نیچ آگا کی آپ خبر المول کے نیچ من ملک نیم روز برت جو نمیں خرم سر بھائی یہ ایک اللہ دنیا ہے ہمارے عبدالقدور می رحمت اللہ علیہ یہ تقریبا آج سے بارہویں اس پر اوپر آتے ہوں گے آئے بارہویں پش پر آتے ہوں گے اور اس بات کے بادشاہ سلاطین نواب عمران مرید کوئی بادشاہ کوئی سلطان عمر مرید ادھر سے کہہ رہے تھے کہ آپ گوشتوں پر مرید ہوگی ایک ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور ایک جو تو کوئی ادیا نہیں مل اور سارے گندگوا کے جو کوڑا کر کر کے دہر ہوتے تھے نا ان پر پھر کر ان سے کپڑے کے ٹکڑے جمع کر کے پھر لا کر ان کو دھو کر پھر ان کو آپ سوئی ڈھاگے سے پی کر اس کی گندڑی بناتے تھے تو جب جیون کا تھا وہ اچھے دراز تک محفوظ رہا اور اس کے کو اوپر نکالتے تھے یہ ان کو دیکھ کر تو چیخیں نکلتی تھی ارسد دراز تک ان کے جبوں کو دیکھ کر بھی پھر تو والے لوگوں کی چیخیں نکلتی تھیں پچھلی رات کو جب جد ذکر کرتے تھے تو گنگوہ کے ہر ایک آدمی وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دروازے پر وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن زمانہ ہی ہو جدید تو نہیں تھا آپ لوگوں کو نے زمانے کہ ڈسٹرب ہونے والا زمانہ نہیں تھا کہ اللہ کے ذکر سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں یا طلاح سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں بار انسان میں گیا وہاں رات کو شادی ہو رہی تھی بس میں نے بیان کیا تبدیل والی شادی جمع بھی آئی ہوئی تھی بیانے میں وہ بیٹھے رہے صبح میں جب ذکر کرانے تھی وہاں صبح ہم گئے تو جماعت والے کی گلوں میں بستر کھائے ہوئے آ رہے ہیں میں نے کہا کہ بدھ آپ کہاں سے رات مسجد میں نہیں تھے انہوں نے کہا یہاں تو شادی کے وجہ سے اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آ رہی تھی ہم اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی بستی میں سوئے میں نے کہا ماشاءاللہ اگر رات کو میرا جان کر لو دوسرے یا تلاوت کراتا تو سارے گلے لے کر مسجد پہنچے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اس طرح کی جائز ہے کہ تقریب جائز ہے کہ لوگوں کو پریشانی اور رہو نیند نہ آ رہی ہو میں نے کہا ما بجاتے رہے کوئی نہیں بول رہا ہے بغیر تھی کتنی تو خیر میں نے کہا اب یہ خوانین کی جتنی شادی تھی اپنا کام کریں گے بول رہا ہوں غربی صاحب کے ساتھ میں کہتے ہیں غیرت تھے سارے ملک لوگ ان کو روکنے کے لیے کوئی نہیں یہ کر رہا تھا کہنے کا زمانہ تو تھا نہیں کہتے کہ پچھلی رات کچھ ہر ایک آدمی معصوم کرتا تھا کہ اللہ اللہ اس کے درازے پر آ اور تو اللہ والے ہماری طرح کایاں کائیاں تو نہیں کرتے جو ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہماری طرح بہت لگے ان میں تو تاثیر ہوتی اور تاثیر کو ہوتے انسان تو کیا پتھر شجر حجر پتھر درخت پانی تک محسوس کرتے ہیں انسانوں کے دل پر موم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا نام کا اور جان کے سال پر نام کا اور جہاں کے سال پر ہر رگے جہاں تازے اللہ ہے نام کا اور جان کے سال پر ہر رگے جہاں تازے اللہ ہے نام کا اور جال پل نام کا اور جان کے سال پر نام کا اور جان کے سال پل ہر رگے جاں سادل اللہ ہے ہر رگے جاں سال اللہ ہے نام لیتے ہی نشا سا خادیا نام لیتے ہی نشا خادیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے ذکر میں تاثیر دور جام ہے صبح تنک میں پڑھے بتر ہتیا کر چون ہٹے بت زمانے میں انگریزوں کی سزا تھی ڈرامے کارج میں کرتے انہوں نے ایک کرایا ایک آدمی تھا جو شراب کا ہو گیا اور سے شخصیت تباہ ہو گئی ہر بار نشے میں ہوتا تھا کام اسے ٹوٹ گیا کاروبار ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھی آئے بیٹھے اس کے پاس, اور اس کے پاس، اور اس کے پورا اس کو لیکچر دیا جس یقین کہ دیکھو یہ چیز تباہ کرنے والی ہے ایسی ہے ایسی ہے وہ ساری رسیح کر کے چلے گئے چلے گئے تو اٹھا اس الماری سے بوتل نکالی وہ نکالی اس کو چوہا پر دل سے لگایا اس کو دیکھا اس نے کہا کنی دا خلک بھائی جاتا فریق دوں کہ خلق بھائی تفریح دوں بتا سنگا فری پر خود تو زماج بند شراب کی تصویریں ہیں تو میڈیکل ڈاکٹروں میں شراب کی تفصیلیں ایک سینٹر کو شراب متاثر کرتی ہے ہائ سینٹر کو ڈپیکٹ کر کے تو سیکھ سینٹر سٹیمولیٹ ملیک ہوتا ہے اور یہ آدمی بڑا جذباتی شہانیہ میں ڈوب جاتا ہے جب دوسرے ہائی سینٹر کو کرتی <coughs> ہے لمبر سسٹم اگر اس ہو جائے ٹرین پر فقیر آرٹ آدمی ہوتا ہے ڈاکٹر فقیر کریں ہمارا تو نہیں ڈاکٹر صاحب کرے ہمیں تو اپنے وہ فقیری لے میں جو اس بات کو چہرے میں معلوم کیا آپ کو بتانا تو فنا ہو جاتا اس کی سے اس میں چھوڑ تو اللہ کلّا کا جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے وہ رات کو نشے سے ہلکا ہو مولا روم نے کہا ہے کہ مجموع کے واقعے کو لکھا ہے تو اس پر ایک شعر بولا ہے اے اس کے مولا کہہ کے مار ہوا مولا کہہ کے مارو لہ لاب ہوا بوئے کشکن بہ رے اور لاب ہوا مولا کا اس جو ہے وہ لہلہ کے اس سے کیسے کم ہے کیسے کم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پولو کا بال بننا یہ تو زیادہ اچھی بات ہے پولو کا بال پولو کو مارتے ہیں نا دو تینوں دس ادھر گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور پولو کو مارتے ہیں بڑا چمچا ہوتا ہے اس کے ساتھ ادھر سے مارتے ہو دو پولو کے بال کی مار مار کے شامت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے لیے پولو کا بال بننا یہ تو زیادہ اچھی بات اس کے مولا کے کمل لہلا بو ایک شکن بہرے وہ مولا کو